جب جو, جو غلطی سے جہاں لکھا دیا تھا اس لیے جہاں آ گئے تھے کھول لیا دل کی تقریبات آج تو نیند نہیں آ رہی میرا خان ناشتہ آج چھوڑا کیا ہے میرے خان اچھا میری طرف دیکھو عظیم الشان شاہدہ ہے کسی ہستی کے بارہ میں علم ما فوکلس باپ یہ لفظ میں بار بار تکرار کروں گا انشاءاللہ ہاں یہ نہیں چھوڑوں گا آخر تک تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ متمکن ہو جائے کسی ہستی کے بارہ میں علم ما فوکلس باپ قدرت ما فوکلس باپ کا عقیدہ رکھ کر اس ہستی کو پکارنا اس ہستی کو بلانا یہ اس ہستی کی عبادت کرنا ہے اس ہستی کی کیا کرنا ہے یہ بڑی عظیم بات بتلا رہا ہوں اس ہستی کی کیا کرنا ہے یہ علم مافوق فوکل اسباب قدرت ما فوکل اسباب کے تحت کسی ہستی کو پکارنا بلانا چھڑ سورن یہ اس ہستی کی کیا کرنا ہے جو آدمی یہ کام کرے گا وہ عابد بن جائے گا کیا بن جائے گا داعی جو ہے وہ کیا بن جائے گا عابد داعی کیا بن جائے گا پکارنے والا عابد بن جائے گا اور مدعو جو ہے وہ معبود بن جائے گا مدعو کیا بن جائے گا اور دعا کیا بن جائے گی عبادت داعی کیا بنے گا مدعو کیا بنے گا اور دعا کیا بنے گی عبادت بنے گی اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی عبادت بنے گی عین ایمان ہوگا اور اگر غیر اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھ کر اس کو پکارے گا تو یہ اس کی عبادت ہوگی اور عین شرک ہوگا کوئی سمجھ آیا ہے کسی ہستی کے بارے میں یہ دو نظریے علم ما فوق الاسباب اور قدرت ما فوق الاسباب قائم کر کے اس کو پکارنا بلانا سڈن فورن یہ اس ہستی کی کیا ہے عبادت ہے اور زائ چاہے آبد ہے اور مجعو چاہے معبود ہے اور دعا چاہے عبادت ہے اگر خدا کے بارے میں یہ نظریہ ہے تو خدا کی عبادت اور عین اور عین اور اگر غیر اللہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے تو یہ اس کی عبادت اور عین شرط ہے بات سمجھی یہ سنو پکارنے والا کہے گا کہ میں پکار نہیں رہا میں میں عبادت نہیں کر رہا لیکن تم نے فتوا لگا دینا ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو پکار رہا ہے تو شرک کر رہا ہے سمجھی بات پکارنے والا کہے گا کہ میں عبادت میں تو تعلیم کر رہا ہوں سمجھا تم نے فتوا دینا ہے کہ تم کیا کر رہا ہے سنو بات میں یہ چوں زور لگا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ پکار بھی عبادت ہے پکار بھی کیا ہے کسی کو پکارنا اس کی عبادت کرنا ہے پکار عبادت ہے بلکہ حسب فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پکار عبادت کا ماغذ اور خلاصہ اور نچور ہے سمجھیے بات پکار عبادت کا ماغذ خلاصہ اور نچوڑ ہے پکار عبادت ہے بلکہ عبادت کا ماض اور نچوڑ ہے جو پکارے گا وہ عابد بنے گا جو پکار ہوگی وہ عبادت بنے گی اللہ کی پو... اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی عبادت اور عین نے ایمان غیر اللہ کو پکارے گا تو عبادت اور شرک آئے نے شرکائے بات سمجھ رہی ہے پڑھو اب نیچے عبارت پڑھو پرانے پاپ کی اور نبی علیہ السلام کی پر پڑھو لیکن میں یہ فائدے کی عبارت تمہیں پڑھا دوں تاکہ تمہارے ذہن نشین ہو جائے فائدہ لکھا ہے ہاتھ رکھو کہاں ہے ہاتھ رکھو کسی ہستی کو ما فوق کلسباب غیب دعان اور متصرف فل امور یا شفیقاری سمجھ کر یہ ہے بھائی صفا نو دیکھو خیال کرنا ادھر ادھر تو نہیں دیکھ رہے ہاں کسی ہستی کو ما فوق سباب غیبدان اور متصر ظلمور یا شخصی کاری سمجھ کر غیبانہ حاجات میں مدد کے لیے پکارنا اس ہستی کی عبادت کرنا ہے اور اس ذات کو الا اور معبود بنانا ہے اگر ان دو نظریوں کے ماتحت اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی اور اگر کسی غیر اللہ کو ان دو نظریوں کے ماتحت پکارے گا تو اس کی عبادت ہوگی خلاصہ یہ کہ پکار عبادت ہی ہے عبادت بلکہ حسب تسریے قرآن و حدیث عبادت کا مغز اور نچوڑ اور بڑا فرد پکار ہی آئے سمجھے بات اب پڑھو قرآن وقال رب کم سجب لکم ان ست ورونا عبادتی سجد خلو ن جہن تمہارے رب فرماتے ہیں پکارا کرو مجھے میں آپ پہنچا کروں گا تمہاری پکاروں کو بے شک وہ لوگ جو بڑائیاں کرتے ہیں میری تو ہی دی عبادت سے ضرور داخل ہوں گے جہنم کو دلیل ہونے والے میری طرف دیکھو میں سمجھاؤں بات اللہ نے فرمایا قال ارب کم قال کال تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو اب ہونا چاہیے تھا ان الزین جس تک بیرون ان کیا ہونا چاہیے تھا او جو اونی سے مناسب ہوتا نا ان دونی ان دو آئی لیکن اللہ پاک نے بجائے عن دعائی کے کہ کیا فرما دیا ان عبادت ان الزین عج تک معلوم ہوا کہ پکار بھی عبادت ہے معلوم گا کہ پکار بھی اب دیکھو نبی علیہ السلام کا فرمان نیچے لکھا ہے تفسیر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی تعالیٰ عن سے روایت ہے فرماتے ہیں فرما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انت دو عبادت ہو انتل کو پکارنا عبادت ہی ہے اس کے بعد آپ نے عادت پڑھی ہو جو نیت سے جب لکم انگینک بیرون عبادت فلون جہن مدا کری کو سمجھ آیا ہے حضرت نے فرمایا حضرت نے دعوی کیا کہ پکار عبادت ہے دلیل میں یہی آیت پیش فرمائی ہے معلوم ہوا کہ پکار چاہے روایت کے اس حدیث کو نے اور کہا حسن سید اور مسند احمد نسائی ابن ماجا ابن بھی حاطم ابن جریر ابو دابو کی آلسی ابن حبان حاکم مستدرف کے اندر کہتا ہے صحیح الاسناد ہے ماخذ نمبر دو منلوم اور کون بڑا گم رہا ہے اس انسان سے جو پکار تھے اللہ کے سوا ان ہنستوں کو جو نہیں پہنچ سکتی اس کی پکاروں کو کیا مت میرے طرف دیکھو میرے طرف کو سنو بات من ازل من کیا لفظ ہے یہاں یا ابود ہے یا یا ہے دعا کا لفظ ہے نا جی وہ ہم یہاں کون سا لفظ ہے آگے کیا لفظ ہے وہ من دعائے کے بعد کانو لم آداؤں و کانو بے عبادات حالانکہ ہونا چاہیے تھا بے دعا اہم کیونکہ پہلے او اپنا جد او ہے عن دعائے ہم دعا اہم ہے اب ہے قانون بے عبادت اہم ہونا چاہیے تھا بے دعا اہم اللہ نے عبادت اہم فرما دیا معلوم ہوا کہ پکار عبادت ہے پکار کیا ہے اب پڑھو شاہ صاحب رحم اللہ کی عبادت حضرت شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں ابھی آجت دریافت شو شاہ بلی اللہ رحم اللہ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دعا شاہ عبادت است. دعا شاہ ان کی پکار عبادت ہے در آیت اول ذکر دعبود پہلی آیت کے اندر تو جدو اور دعار کا ذکر تھا درندہ ہوما دعار آبا عبادت تعبیر نمود اس آیت کے اندر اس جگہ کے اندر اسی دعا کو عبادت سے تعبیر فرمایا ہے البلاغ المبین صفحہ پچاسی بڑی عجیب کتاب ہے فارسی کی چھوٹی سی کتاب ہے ساتھ کر جمع بھی ہے بڑی عجیب کتاب ہے اچھا سی ماخذ نمبر تین پڑھو انا آن اللہ تعالیٰ ہو حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کالا کال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب آخل عباداتی ابد مخ ال عبادت دعا عبادت کا مخ اور مغض ہے کیا ہے مخ اور مغض ہے روا تر ماخذ نمبر چار اشرف العبادت دعا اشرف العبادت سب سے بڑی اور بزرگ عبادت پکار ہے یہ بھی حدیث پاک ہے ماخذ نمبر پانچ لنت دعا نو منل عبادت افضل انواع کیونکہ تاکہ پکار عبادت کا قسم ہے بلکہ افضل النوا ہے کیا ہے افضل الواح ہے غرو المان ماخذ نمبر چھ بس ثابت شد کے از اولیا اللہ حاجت روائی خاصن بس غور ہے یا تھک گئے ہو غور کرو غور کرو کا ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ سے حاجت روائی چہنا اور ان کو دعوت پکارنا اور ان کے قبروں کے ہاں امداد کے لیے جانا عبادت نمودنست اشارہ عبادت نمودنست ان کی عبادت کرنا ہے اگرچہ ای آبیدان جو آئے خود عبادت نہ دانند اگر یہ آبید اپنی پکار کو عبادت نہ سمجھے اور کہیں کہ ماں آبیدا قبور نہ ایم بلکہ ظاہری نے قبور ایم ہاں گوجند کے ماں آبدان قبور نہ بلکہ ظاہرین قبور اور کہتے رہے کہ جی ہم قبور کے عابد نہیں ہیں بلکہ ہم تو ظاہر قبور ہیں اگرچہ اپنے آپ کو ظاہرین کہتے رہیں ہم ان پر ختوا لگا دیں گے کہ یہ عابدین ہیں کون ہیں البلاغ المبین صفحہ ہے سمجھ رہے اسی اب سوال ہے غالیوں کی طرف سے سمجھ لو بات غالی سوال کرتے ہیں کہ کسی کی عبادت کرنا غیر اللہ کی شرک ہے اور غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ شرک نہیں ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا چاہے اور غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ شرک سمجھو پھر سمجھو غیر اللہ کی عبادت کرنا چاہے اور غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ شرک دلیل چاہے دلیل یہ ہے کہ جہاں بھی پرانے پاپ کے اندر پکار کا ذکر آتا ہے مفسرین کرام اس کی تشریح عبادت کے ساتھ کرتے ہیں کس کے ساتھ کرتے ہیں بہمان دعا اہم غفلون آ جائے نہ آگے لکھیں گے آنے عبادت تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت غیر اللہ شرک ہے دعا غیر اللہ شرک کچھ سمجھ آیا ہے یہ ان کا سوال ہے اب الجواب اب لکھا ہے نیچے میری طرف دیکھو پہلا جواب عبادت کا معنی دعا کا معنی ہو بات دعا کا معنی عبادت کسی لغت میں کسی نظم و نثر میں آج تک وارد نہیں ہوا دعا کا معنی عبادت کسی لغت کسی نظم و نثر میں آج تک وارد دعا کا معنی صرف پکارنا بلانا ندا دینا پکارنا بلانا اور پکار کا معنی دعا کا معنی عبادت آج تک کسی لغت اور نظم و نسل میں وارد دعا کا معنی ایک ہی ہے بلانا پکارنا اور ندا دینا سمجھ آ رہی ہے اب یہ پہلے پڑھ لو سمجھا یہ جی پہلے پڑھ لو پھر میں آگے چلتا ہوں تم جو کہتے ہو کہ پکار کا معنی عبادت ہے اس لیے شرکا عبادت کے معنی میں شرکا اس کی ترجیح ہو رہی ہے کہ پکار کا معنی دعا کا معنی کسی لغت نظم و نثر میں عبادت نہیں آیا دعا کا معنی بلانا ہے پکارنا ہے اور ندا دینا <تضح> الجواب ہے الجواب بالند نیچے لکھا ہے پرتیا ہو دعا کا معنی عبادت نہیں بلکہ پکارنا اور بلانا ہے تمام اہل لغت نے دعا کا معنی خاندن اور ندا کردن لکھا ہے کسی بھی آلے لغت نے دعا کے معنی عبادت نہیں لکھے عبادت اپ ادا او کن ادا او دعا بھی ندا کی طرح ہے جس طرح دعا کا معنی پکارنا ندا کا معنی پکارنا ان اندا کر کا جو کالو بھیجا یہ جی مگر تاکہ ندا کبھی کبھی جا اور ایا کے ساتھ اور اس کے مثل دوسرے کلمات ما کے ساتھ کہی جاتی ہے من غیر عنگ ہو غما الہ علو لفظ اس کے ساتھ منا دے کا نہیں ملایا جاتا اور دعا جو ہے نہیں قریب کے کہ کہی جائے مگر جب تو اس کے ساتھ لفظ ہو جس طرح جا فلان جس طرح اعلان کالا باؤ تو ہوں ایسا سالتا تو داؤ تو کب کہا جاتا ہے جب تو سوال کرے پیغا استغ اور جب تک اس سے مددیں مانگے المفرداد اسمانی لغت کی بڑی موتور کتاب ہے آگے اور حوالہ ہے دا فلان نادا ہو و صاحب بلایا اس نے فلانے کو یعنی ندا دی اس کو اور آوازہ دیا ہے اس کو محیط المحیت کا حوالہ ہے ماخذ نمبر دو بلحصل مراد میں دعا البادت ہو دعا سے مراد عبادت نہیں ہے جس طرح کے بعد مفسرین کہتے ہیں بلکہ دعا کا معنی استعانت ہے مدد مانگنا بستے کو اللہ تعالیٰ کے بل یا ہو بلکہ صرف اسی کو تم پکارتے ہو یش کو کھول دیتا اللہ بھی تقریب جس کی طرف تم اس کو پکار اور بلا رہے ہو اگر عبادت معنی ہو تو یک کو مارتد اونا درست نہیں بیٹھتا اکشے ماتدونا درست ہے کیونکہ عبادت کے اندر تو ضرورت کے لیے نہیں پکارا جاتا ضرورت کے لیے پکارا جاتا ہے دعا کے اندر سمجھا بھائی اکشپ جو ہے وہ ضرورت کے اوپر منطبق ہوتا ہے بہرحال دعا کا معنی عبادت نہیں ہے دعا کا معنی بلانا پکارنا ندا دینا ہے سمجھ رہے ہو اب سوال ہوتا ہے کہ جب تم نے زور لگا دیا لغت کے حوالے دیے کہ دعا کا معنی عبادت نہیں بلکہ کیا ہے بلکہ کیا ہے پکارنا بلانا تو مفسرین کرام کو کیا ہو گیا کہ جہاں بھی دعا کا کلمہ آتا ہے وہ عبادت تفسیر کرتے ہیں کیا تفسیر کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ عبادت مانا ہے مفسرین کیوں ایسا کرتے ہیں جب دعا کا مانا عبادت نہیں بلکہ پکار ہے تمہید تین تمہیدیں آ رہی ہیں پہلی تمہید دعا دو قسم ہے کیا بلا ہے دعا کتنی قسم ہے نمبر ون دعائے آدت نمبر دوم دعائے عبادت نمبر دوم دعائے نمبر ون دعائے آدت نمبر دوم دعائے دعائے عادت کیا ہے سنو بات علم ما فوق الاسباب قدرت ما فوق الاسباب کے نظریے کے بغیر یوں ہی ہم ایک دوسرے کو بلاتے رہے قدرت ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب یعنی شرک عقیدہ کے بغیر ہم باتحت السباب ایک دوسرے کو جس طرح ایک آدمی وہاں کھڑا ہے میں اسے بلاتا ہوں سمجھے نا یہ دعا عادت ہے یہ بندوں کی عادت ہے یہ شرک نہیں ہے تو سن رہے ہو یہ شرک اور نمبر دو جو عبادت وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے بارے میں علم ما فوکلس باب قدرت ما فوکلس باب کا نظریہ رکھ کر اس کو پکارا اور بلایا جائے تو سمجھ رہے ہو یہ دعا اور ندا کیا ہے شرط ہے عبادت ہے اور پہلی دعا عبادت نہیں صرف عادت ہے یہ نظریہ جب آئے گا علم معاف اسباب اور قدرت معاف اسباب کا تو پھر دعا اور پکار عبادت بنے گی اور شرک بنے گا کوئی سمجھ آیا ہے پرانے پاپ کے اندر دونوں دعائیں موجود ہیں دعائیں عبادت بھی اور دعائیں پڑھو اب نیچے آیات پڑھو قسم اول دعائے عبادت کہاں کھڑا ہے نیچے نیچے نیچے کس میں اول دعائے دعائے پڑھو لکال ارب اجونی استجب لکم یہ اجمونی کون سی دعا ہے عبادت والی کون سی دعا ہے نمبر دون ان لوین تدون عباد یہاں تدون کے اندر دعا کون سی ہے عبادت والی نمبر تین والا تدولہ مالا جزور والا جنفوں کا یہ جن دعا بھی کون سی ہے عبادت والی نمبر چار قیب و دعوت داع ادان یہ بھی کون سی دعا ہے اب کس میں ثانی دعا عادت آ گیا مگر رسول ہو یہ دھو کم بھی اخرا کمب رسول علیہ السلام تمہارے پیچھے تمہیں بلا رہے تھے جس طرح ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے وہ دھو ہم لے آپ ان کے باپو کا نام لے کر ان کو بلاؤ یہ بھی کون سا دعا ہے آدت والی بلا تجالو دعا رسول ہے بینک کا دعا ہے بازی کم یہ بھی کون سی دعا ہے آدت والی پرانے پاک میں دونوں دعائیں موجود ہیں عبادت والی بھی اور ایک تمہید ختم ہو گئی چاہے تمہید کہ دعا کتنی ہے دعائے عبادت اور دعائے اور, دعا اور دونوں قرآن میں موجود ہیں دوسری تمہید میری طرف دیکھو بہت سے مقامات پر مفسرین کرام قرآن پاک کا لفظی ترجمہ نہیں کرتے بلکہ مفہوم اور حاصل مانا بیان کرتے ہیں لفظی ترجمہ نہیں کرتے بلکہ مفہوم اور اور مراد بیان کرتے ہیں عام آدمی سمجھ بیٹھتا ہے کہ لفظی معنی کیا ہے حالانکہ لفظی معنی نہیں ہوتا بلکہ مراد اور حاصل معنی کا بیان ہوتا ہے جس کا بیان ہوتا ہے پڑھو عبارت سنجیا سنگھ ہاں عبارت نیچے ہے میری طرف دیکھو اب میں جواب دے رہا ہوں میری طرف دیکھو نے کرام عبادت کے ساتھ تفسیر کیوں کرتے ہیں جواب میاں جواب یہ ہے کہ دعا چونکہ دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے عادت ایک غیر اللہ کے لیے حرام ہے شرک ہے یعنی دعا عبادت اور ایک جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے تو مفسرین کرام تفسیر با عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ فرق ہو جائے کہ میاں جہاں دعا عبادت مراد ہے عادت مراد نہیں ہے بات سمجھ مفسرین کرام کا عبادت کے ساتھ تفسیر کرنا اس لیے نہیں کہ دعا کا معنی لغت میں عبادت ہوتا ہے نہ اس لیے ہے کہ تمہیں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں دعائے عبادت مراد ہے جو کہ حرام ہے دعائے عادت مراد نہیں جو کہ جائز ہے خلاصہ یہ کہرین کرام دعائے عادت اور عبادت کا فرق کرنے کے لیے یہ کر ہیں کیا کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ جہاں دعائیں عبادت مراد ہے وہاں وہ تفصیر با عبادت کرتے ہیں اور لات جالو دعا اور رسول ہے وہ جو ہملے آبائے ہم, ہم کم اخرا کمبھ جہاں جہاں دعائے عادت مراد ہے وہاں وہ عبادت کا لفظ وکری نہیں کرتے وہاں عبادت کا لفظ وکری نہیں کرتے عبادت کا لفظ وہاں نکر کرتے ہیں جہاں دعائیں عبادت مراد ہوتا ہے جہاں دعائیں عادت مراد ہوتا ہے وہاں عبادت کا لفظ وکیری معلوم ہوا کہ مفسرین دعا کا لفظی معنی نہیں کر رہے عبادت کے ساتھ بلکہ دعا کی مراد معجن کر رہے ہیں کہ یہاں دعا سے مراد دعا عبادت ہے اور عادت نہیں ہے کوئی سمجھ آیا ہے پڑھو اب الجواب کی عبارت پڑھو الجواب کی عبارت پڑھو ذرا مفسرین نے دعا کی تفسیر عبادت کے ساتھ بطور ترجمہ کے نہیں فرمائی جس طرح غالیوں کا خام خیال ہے بلکہ بطور حاصل مانا کے فرمائی آئے محض اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے کہ دعا اور پکار وہ شرکہ ہے جو معاف و اسباب ہونے کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے اور کیا بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے اور پکارنا عادت کا شرکت نہیں ہے خلاصہ یہ کہ مفسرین نے دعائیں عبادت اور دعائیں عادت کا فرق کرنے کے لیے یہ طرز اختیار فرمائی ہے اور انہوں نے یہ کہاں لکھا ہے کہ دعا کا معنی پکار نہیں بلکہ عبادت آئے جو تم نے کشید کیا ہے یہی جی وجہ ہے کہ ورسول ہو جائے اور لا جالو دعا رسول اور ادو ہم لے میں چونکہ دعا آئے عادت اور ماتحت سباب مراد تھی اس لیے کسی بھی مفصل نے عبادت والا معنی نہیں کیا سمجھ آ یہ بات اب عبارت پڑھو ماں شاہ ولی اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں مفسرین حضرات حاصل مانا ب طریقی فام بیان میں کنند مفسرین حضرات حاصل مانا سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں مردمہ نہ گمان میں کنند نہ لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ لفظی مانا کر دوں انہوں نے لفظی مانا کیا ہے دعب مانا مطلق خاندن کسیرا دعا بے مانا مطلق بلانا تو کسی کو منع نہیں بلکہ مراد خاندن کسیرا درغائے بانا حاجات کہ غائبانہ حاجات کے اندر کسی کو نہ بلاؤ ہو اس لیے مفسرین تفسیر با عبادت میں کنند یہ سمجھانے کے لیے عبادت کے ساتھ اس کی تفسیر کرتے ہیں سمجھے یہ بات نیچے آ جاؤ سوال ہے نیچے وہ تو پڑھا ہوا ہے نا یہ ابھی پڑھ لیا صاحب نیچے سوال ہے بڑا اہم سوال ہے اور ہے نہیں ہے ایک انسان صحیح حل عقیدہ ہے جائے یعنی کسی غیر اللہ کو عالم ما فوق الاسباب اور قذیر ما فوق الاسباب نہیں سمجھتا صرف اللہ ہی کو عالم الغیب مشکل گزار سمجھتا ہے لیکن وہ کسی بزرگ مرے ہوئے یا کسی پیغمبر یا کسی بھائی یا کسی دوست کی محبت میں آ کر اس کو ندا کرتا ہے کیا کرتا ہے ندا کرتا ہے بلاتا ہے اس کا یہ نظریہ قتم نہیں ہے کہ وہ بزرگ یا میرا بھائی سن رہا ہے یا جان رہا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں کچھ بھی نہیں ہے بس اپنی دل کی بڑا نکالنے کے لیے دل کی غم کو دور کرنے کے لیے دل کی بھراس نکالنے کے لیے یا محبت کا اظہار کرنے کے لیے عشقیہ ندا کرتا ہے سمجھا سی اور اس کو بلاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے کہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے تو شرک ہے یا نہیں ہے جائز ہے تو مکرو ہے یا سوال سمجھ آیا ہے نہیں؟ جواب جواب یہ ہے کہ چونکہ اس بندے کا نظریہ شرکیہ نہیں ہے چونکہ اس بندے کا نظریہ علم معافلسباب قدرت مافو کلسباب کا نظریہ نہیں ہے اس لیے شرک اس لیے شرک نہیں ہے لیکن ایک خارجی ضرر ہے کہ دوسرا جو سنے گا وہ سمجھے گا کہ یہ اس کو پکار رہا ہے کیا کر رہا ہے اس لیے اس خارجی ذر کی وجہ سے مکرو ہے کیا ہے مکرو ہے باقی شرک نہیں اس لیے کہ یہ نتبا ہے اور ندا نہیں نتبا ہے ندبا ہے پالا ہے اور نجبے اور ندا کا فرق نحو کے اندر شراجامی اور کافیا کے اندر نتبہ کس کو کہتے ہیں یاد ہے کسی میت کو بلایا جائے محبت کی وجہ سے جہاں اقبال مقصود نہیں اور نہویو نحو کے کئی دورے ہزم کیے بیٹھے ڈکار ہی نہیں دیے تم سنو بات منادہ اور مندوب کا کیا فرق ہے ندا اور ندبے کا کیا فرق ہے ندا میں اقبال مقصود ہوتا ہے ندبے میں اقبال مقصود نہیں ہوتا یہ کچھ یاد رہے گا بڑے بڑے صفحے تم نے پا لیے یہ ان کا خلاصہ ہے ان کا کیا ہے ندا میں کیا مقصود ہوتا ہے یہ اقبال کے منادا توجہ کرے اور مندوب میں ندبا میں یہ کچھ مقصود ہے. صرف اس کی محبت کے اندر آ کر اس کے عشق میں آ کر اس کو جاد کیا جاتا ہے اس کے سوا اور کچھ مقصود نہیں ہوتا تو چونکہ یہاں بھی علم اور قدرت کا نظریہ نہیں ہے یہاں اقبال اور توجہ مقصود سنانا اور حاضر کرنا مقصود ہے؟ نہیں ہے یہاں صرف عشق اور محبت کا اظہار مقصود ہے اس لیے یہ جائز ہے جس طرح کے عربی لوگ کبھی درخت کو ندا کرتے ہیں کبھی پہاڑ کو ندا کرتے ہیں کبھی رات کو ندا کرتے ہیں کبھی ٹیلوں کو ندا کرتے ہیں کبھی ڈھیلوں کو ندا کرتے ہیں یہ ندا ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہمارا محبوب عالم الغیب اور حاجت روا مشکل کشا ہے صرف عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے کس کا اظہار ہوتا ہے یہ ندبا ہے اور یہ ندا یہ منادہ نہیں بلکہ مندوب ہے اس لیے یہ جائز ہے اور جو مبہدین علماء گزرے ہیں اور ان کی کتابوں میں غیر اللہ کی ندا ہے وہ ندا نہیں وہ یہی ندبہ ہے وہ یہی چاہے ہے ہاں بڑا اقدا حل ہو رہا ہے تمہارا کہ بڑے بڑے مبہدین گزرے ہیں ان کی کتابوں کے اندر غیر اللہ کی ندا موجود ہے بابا وہ ندا نہیں بلکہ کیا ہے لدبا ہے لدا نہیں وہاں علم اور قدرت کا عقیدہ صرف عشق و محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے اس لیے وہ مقروص ضرور ہے خارجی ذر کی وجہ سے لیکن حقیقت وہ کیا ہے جائز ہے حقیقت وہ کیا ہے جائز ہے بات سمجھ آئیے ابھی بریلوی حضرات بریلوی حضرات ایک روایت سے دلیل پکڑتے ہیں وہ بھی تمہیں سمجھا دوں روایات میں آتا ہے دعا کرو مسئلہ جلد سانی چھپ جائے اس میں انشاءاللہ مکمل تحقیق آئے گی ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں جو ہے وہ نکل گیا پاؤں نکل گیا تو درد تھا شدید آپ پریشان ہوئے بیٹھے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو آئے تو آپ نے پوچھا کیا پریشانیوں نے کہا یہ میری پریشانی ہے مجھے پاؤں نکل گیا درد ہے شدید آپ نے کہا اذکر پر احبل خل کے اندہ کا جو مخلوق سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو تو اس کو یاد کر حضرت ابن عمر نے کہا یا محمدہ کیا کہا یا محمدہ ایک بار نہیں کئی بار کہا پرلوی کہتے ہیں معلوم ہوا نبی علیہ السلام کو پکارنا کیا ہے جواب اب تم نے سن لیا کہ یہ منادہ نہیں بلکہ کو محبت میں آ کر وہ اس کو بلا رہے ہیں یاد کر لو شرا جامی کے اندر مولانا جامی رحم اللہ نے مندوب کی مثال یہی دی ہے جب یہ مثال یہی گیا محمدہ عام آدمی کہتا ہے کہ مولانا جامی نبی علیہ السلام کو پکار رہا ہے حالانکہ یہ ندا نہیں ندبہ ہے ندا نہیں منادا نہیں مندوب ہے مندوب کے اندر تو اقبال مقصود ہی نہیں ہوتا توجہ مقصود ہی نہیں ہوتی وہاں تو صرف اپنا اظہار غم اور اظہار محبت ہوتا ہے سمجھ رہے ہو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کو سب سے زیادہ محبوب کون سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قانون ہے کہ جب انسان کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو بیوی بی بھول جاتی ہے کوئی ایسا ہے نہیں ہے جو زیادہ اچھی چیز لگتی ہے اس کو جب توجہ کرتا ہے انسان تو باقی چیزیں بھول جاتی ہیں نہیں بھول جاتی تو جب اس نے نبی علیہ السلام کا نام لیا اپنے محبوب کو یاد کیا تو پاؤں کا درد بھول دیا پاؤں کا درد تو سن ہو ابن عمر کو عشق نبوی اتنا تھا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آپ سفر کیا کرتے تھے تو جس جس منزل میں آپ اترے تھے حضرت ابن عمر وہاں ضرور اترتے تھے اگرچہ وقت نہ بھی ہوتا تھا اور جہاں حضرت نے پیشاب پخانہ کیا بیٹھ کر ابن عمر وہاں ضرور بیٹھتا تھا پیشاب کی شکل بنا کر اگرچہ پیشاب نہ بھی آتا تھا محبت تھی نا اتنی تو محبوب تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے محبوب کو مندوب اور ندبے کے طور پر کہتے ہیں یا محمد آ یہ ندا نہیں ندبہ ہے مندوب نہیں منادا نہیں مندوب ہے جس کے اندر اقبال و توجہ مقصود نہیں ہوتی محض محبت کا ہی أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يختبرون عن عبادتي فيدخلون جهن مداخرين أهم سؤال هيك امبیائے کرام علیہم مسلمات و کی قبور مبارکہ پر جا کر یا اولیاء کرام کی قبور پر جا کر شرکیہ عقیدہ سے بالکل خالی ہو کر ان کو کہا جائے کہ ہمارے لیے دعا کرو میری فلانی ضرورت پوری ہو جائے جسے استشاع اندل قبر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آیا یہ جائز ہے یا نہیں پھر کہہ رہا ہوں انبیاء کرام علیہم عالم والتسلیمات کی قبور پر جا کر یا اولیاء کرام کی قبور پر جا کر شرکی عقیدہ نہیں ہے دل کے اندر ان کو عالم الغیر حدت روا متصرف نہیں سمجھتا علم معافل اسباب قدرت معافوں گل اسباب کا نظریہ بھی نہیں رکھتا بس اس لیے کہ مردہ سنتا ہے قبر کے قریب والی بات اور جا کر ان کو یہ درخواست کرتا ہے دعا منگوانے کی شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے جائز ہے تو مکرو ہے یا غیر مکرو ہے اس کا کیا حکم ہے <تصفح> سن رہے ہو جی سوال کا ت... عبارت پڑھ لو سوال کی انبیاء اور اولیاء رحم السلام کی وفات کے بعد بغیر شرکیہ عقیدہ کے نہیں ملا ابھی تک سبق تمہیں تو تلاش کر رہے ہیں نا پوچھ رہا ہوں کیا انبیاء اور اولیاء عالم السلام کی وفات کے بعد بغیر شرکیہ عقیدہ کے ان کی قبروں پر جا کر ان سے دعا منگوانا محض اس نظریہ کے ماتحت کے بعد علماء کے نزدیک مردے سنتے ہیں جائز ہے یا نہ الجواب دعا منگوانا زندہ حاضر سے تو جائز ہے میری طرف دیکھو میں بتا رہا ہوں دعا منگوانا زندہ اور حاضر جو زندہ ہو اور سامنے بیٹھا ہو اس سے دعا منگوانا تو بالکل جائز ہے بلکہ سنت ہے اور میت سے دعا منگوانا شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے یہ ناجائز ہے مجس سے دعا منگوانا قبر پر جانا اور مردے کو دعا کی درخواست کرنا شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہے اس لیے یہ جی چاہے نہ جائز ہے تو سن رہے ہو صبح کے سبق کے اندر بھی آخر میں تم نے پڑھا ہے کہ یہ چاہے بدا تے ہے ضلالت ہے کبیحا ہے, اور حرام ہے. یاد ہے صبح کے سبق میں جلد کے آخر میں آیا تھا اب پڑھو الجواب دعا منگوانا کسی سے بغیر شرکی عقیدہ کے بھی صرف زندہ سے جائز ہے بلکہ مسنون ہے اور مردہ سے نہ اور بدت ہے خواب و میت نبی یا شہید کی چنا ہو ہاں ان کی قبروں پر صرف سلا و سلام مسنون ہے مولویو انبیاء علیہ السلام نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر بھی انسان دعا نہیں منگوا سکتا سمجھا یہ بدعت ہے یہ ضلالت ہے ماخذ پڑھو اب اللہ آلو سی رحمہ اللہ کی عبارت تحقیق الکلام فیاض المقام ان نللسٹ راستد مخلوق کلام کی تحقیق اس مقام کے اندر یہ ہے کہ مدد مگن کسی مخلوق کے ساتھ اس کی زندگی کے اندر ڈالا آن؟ ہو وسیلتن بے مانا تلب میں اور اس کو وسیلہ بنانا یعنی دعا طلب کرنا اس سے آگے اما کانل مطلوب میں غائبن اور ہے نہیں ہے اور اگر جب کہ مطلوب میں مردہ ہو یا غائب ہو فلا یس تریب و عالم ان غیر و فلا یس طریب و عالمن فلا یستری بالمن ان کوئی عالم شک نہیں کر سکتا اس بات کے اندر یہ کام نہ ہے وہ ان من البا التی لم یفالحا آدم منسلف <الصَّلْفِي> یہ جی لفظ تمہیں یاد رہے گا وہ ان ہو من البیدا التی لم یفالحا من منسلفے <الصَّلْفِي> <تصح> یہ ان بدعات میں سے ہے جو سلف میں سے کسی ایک نے یہ کام نہیں کیا ان فلا جستریب و عالم ان غیر و جائز فلا جستریب عالم کوئی عالم شک نہیں کرتا کہ یہ کام نہ ہے اور آگے کیا ہے وہ ان ہوں منل بیدا لم یہ فالحا آ سلف یہ ان بدعات میں سے ہے یہ جو سالف میں سے کسی ایک نے نہیں کیا سالف میں سے آج تمہیں بڑے بڑے مولوی ملیں گے بڑی پگڑیوں والے ملیں گے کہیں گے یہ تو سنت ہے یہ تو اس پر تو اجماع ہے کیا ہے جائز ہے یہ اجماع ہے اللہ ما سی رحم اللہ فرماتے ہیں لا یس و عالم ان لاس تری بالم ان کسی <دوالده> عالم کو شک نہیں ہے کہ یہ کام نہ جائز ہے ان منل بےدا علتی لم یف عالحا آدم من سلف ان منل بیدا التی سلف میں سے کسی ایک نے نہیں کیا تو سن رہے ہو میں <بشتغل> آگے پہلوں پر میں بتاتا ہوں چلا ولم دن آدم من صحابت رضی اللہ تعالی انہم لاج تری بالمن ان دوسرا دعوی کیا انا فالحا یار یہ دری تو کھول دو خام خواب بند کیے بیٹھے ہو دھوپ بھی نہیں ہے اندھیرا تمہیں پسند ہے ظلمت سے مناسبت ہے دھوپ نہیں ہے ابھی اچھی طرح کھول دو کھول دو سارا ہاں تمہارے چہرے مجھے نظر آئے ورنہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے تمہارے چہرے بھی تو دیکھنے ہیں نا آخر کتنی دعوی داعت... oh. تیسرا دعوی دل کی تختی پر لکھو ولم دان صاحب رضی اللہ تعالی ان وہم آرس الخال کے الاک الخر ان تالابم میت ان نہیں وارد ہوا کسی ایک سے صحابہ رضی اللہ و تعالی ہم سے حالانکہ وہ زیادہ ہری ساری مخلوق کے اوپر ہر خیر کے کہ بے شک اس صحابی نے طلب کیا ہو کسی میت سے کسی چیز کو کل بھی یہ تماشا ہوا ہے آج پھر یہ تماشا ہو رہا ہے کہ دیر سے آ رہے ہو اکثر ساتھی ایسے کر رہے ہیں جہاں بھی دیر سے آئے ہیں مرضی سے آ رہے ہو دن بھی تھوڑے رہ گئے مسئلے علا اور میرا مزاج اس کے بہت خلاف ہے کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری بےزتی ہو جائے بعد میں آنے والوں کی سمجھا میں <تصفح> بتا رہا ہوں سبق پر پہلے آیا کرو ورنہ بےزی کروں گا میں خوب انشاءاللہ تم کو میرے اپنا پیر نہیں ہو سمجھا جہاں پڑھنے کے لیے تمہیں دو روٹی اس لیے ملتی ہے کہ سبق پہ, پہ, پہ پہنچو بازارے پھرتے ہو تم نیند نہیں کرتے ہو پھر نماز بھی نہیں پڑھتے جہاں آ کر سبق میں بھی دیر سے پہنچتے ہو سمجھا خبردار ہو وہ کل پہلے آ کر کتابیں نماز سے پہلے لے آؤ اور نماز کے بعد سبق میں بیٹھ جاؤ مذاق بنا رکھیے تم نے ولم دان صاحب رضی اللہ تعالیٰ بہم آہ رسول خال کے اللہ کل طالبا میں میتن شی اور نہیں وارد ہوا کسی ایک سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے حالانکہ وہ زیادہ حریث ہیں مخلوق کے اوپر ہر خیر کے کہ بے شک اس نے طلب کیا ہو مجد سے کسی چیز کو کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات وارد شاید تمہیں غصہ لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس سے کا ایک ہی علاج ہے کہ مہربانی کر کے کوئی حدیث پیش کر سن رہے ہو غصے کا علاج یہ ہے کہ کوئی حدیث پیش کرو نبی علیہ صلاحت و تسلیم فوت ہو گئے سمجھا او زمین کے اندر کتنی امبے مدفون ہیں کتنی اولیاء یا مدفون ہیں جتنی مخلوق زمین کے اندر دفن ہے سب سے بڑا سب سے بڑا درجہ کس کا ہے حضرت محمد مستفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درجہ ہے ان سے بڑا درجہ اور کسی مخلوق کا لیکن ایک حدیث بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن گیا ہو حضرت کی قبر پر کھڑے ہو کر حضرت سے دعا منگوائی ہو چھ کتابیں ہیں حدیث کی بڑی اس کے بعد اور بھی کتابیں ہیں مصنف ابنبی شہبہ ہے جی مصنط ابو اعالا موسلی ہے موجم تبرانی کبیر ہے اور بھی کئی کتابیں ہیں کسی ایک حدیث میں آیا ہو کوئی روایت آئی ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ جا کر دعا منگوائی ہو عمر فاروق نے دعا منگوائی ہو عثمان غنی علی المرتضی زبیر تلحا سعد سعید عبد الرحمان اشرم عب، وبشر بدر والے رضوان والے خدا گواہ ہے کوئی حدیث نہیں ہے اب فرماؤ جب حدیث کوئی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی میت سے انہوں نے کچھ نہیں مانگا تو ظلم ہے کہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کیا ہے کوئی کہتا ہے یہ سنت ہے کوئی کہتا ہے اجماع ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہمارے تین دعوے ہیں پہلا دعوی کیا ہے یہ ناجائز ہے دوسرا دعوی کیا ہے کیا چاہ؟ ہے تیسرا دعوی کیا ہے کسی ایک صحابی نے یہ کام تین دعوے ہیں اگر کسی کو غصہ لگے تو ہمارے ان تین دعووں میں سے کسی دعوے کو غلط ثابت کر دکھائے یہ تو نقلی مسئلہ ہے اس میں تو نقل کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے سنو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ کو جمع کرتے ہیں بخاری شریف میں موجود ہے حضرت نبی علیہ السلام کے چچے حضرت عباس کو لے آتے ہیں اور حضرت عباس کو لے آ کر اللہ سے کہتے ہیں یا کہ اللہ جب تک تیرا پیغمبر زندہ تھا ہم اس سے دعائیں کروایا کرتے تھے آج اس تیرے پیغمبر کے چچے سے دعا کروا رہے ہیں میر بن فرما اس کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما حضرت عباس کا درجہ زیادہ ہے یا نبی علیہ السلام کا زیادہ ہے اگر نبی علیہ السلاط و تسلیم سے دعا منگوانا جائز ہوتی قبر پر جا کر تو حضرت عمر ابن خطاب حضرت عباس سے دعا منگوانے کی بجائے سارے صحابہ کو قبر مبارک پر لے آتے اور کہتے یا رسول اللہ ہم کافی دنوں سے کہا میں پڑے ہوئے ہیں بارش نہیں ہوئی آپ اللہ سے دعا فرماؤ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے اور کرتے نہ کرتے م. چلو حضرت عمر نے نہ کیا تو کوئی تو بول پڑتا ابو حرانا بول پڑتا حضرت عثمان حضرت علی کوئی اور بول پڑتا حضرت سعد بولتے سعد بن آد بولتے کوئی اور بولتا اے عمر نبی علیہ اسلام کی قبر پر چل کر دعا منگوا تو حضرت عباس سے کیوں منگوا رہا ہے معلوم ہوا کہ میت سے دعا منگوانا جائید اور یہ صحابہ کا آدم آدم پر کیا ہے اجماع ہے کس پہ دعا نہ منگوانے پر اجماع ہے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں نہ حضرت عمر نہ کوئی اور صحابی کسی نے ایک بات یہی حضرت عمر والی حدیث یاد رکھو تمہیں کوئی تنگ کرے تم کو ہمیں یہی جواب دو کہ عمر نے نبی علیہ السلام کی قبر سے دعا کیوں نہ منگوائی حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کی قبر سے دعا کیوں نہ منگوائی پھر چلو عمر نے منگواتا تھا یہ بڑا موحد تھا تو باقی بھی تو تھے صاحب اکرام، انہوں نے کیوں نہ اس کو ٹوکا اور روکا سن رہے ہو کوئی تو ٹوکتا کہ یہ کیا کر رہے ہو حضرت نبی علیہ السلام کی قبر سے دعا کیوں نہیں منگواتے کیوں تم حضرت عباس سے دعا منگوا رہے ہو عباس سے تو شان حضرت عمر کی خود زیادہ ہے عباس سے تو شان حضرت عمر کی خود زیادہ ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کی شان زیادہ ہے ان سے دعا نہیں منگواتے حضرت عباس سے منگوا رہے ہیں قبر والے سے نبی علیہ سلاد و تسلیم کی قبر مبارک سے بھی دعا نہیں منگواتے معلوم ہوا صحابہ کے نزدیک یہ کام ناجائز ہے یہ کام کیا ہے ہاں خیال کرنا اللہ تبارک و تعالی حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آرین الحق و آرین و آر اللہ آرے نل حق حق حقن ور ز نتاہر بات باتل ور زک یا اللہ ہمیں حق حق کی شکل میں دکھا اور ہمیں اس کی تباہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور باطل کو ہمارے سامنے باطل کی شکل میں پیش کر اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہاں بڑی بات ہے یہ زد کی بات نہیں ہے سمجھا یہ جی مسئلہ ہے شریعت کا اس میں دلیل کی بات ہے سمجھا جی؟ دلیل میں ہمیں یہ آتا ہے سامنے کہ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کی قبر سے دعا نہیں منگوائی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے صحاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ خیر اور نہیں وارد ہوا کسی ایک صحابی ہی رضی اللہ تعالیٰ سے حالانکہ وہ زیادہ حریص تھے ساری مخلوق سے اوپر ہر خیر کے کہ اس نے طلب کیا ہو میت سے کسی چیز کو بلکت جیسی عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بلکہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے انہوں کانا کہ بے شک حضرت تھے جب کا داخل ہوا کرتے تھے حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر زیارت کرنے والے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیہ علیکم یا آبا بکرن السلام اس کے بعد واپس چلے جاتے بلا عزید والا اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کرتے تھے اس سے زیادہ ولابو مین سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور مکرم رضی اللہ تعالیٰ نما شین اور نہ طلب کرتے تھے سیدمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت کے ساتھ سونے والے دو مکرم رضی اللہ تعالیٰ نما سے شیم کسی چیز کو ولات لوب و شیا کچھ بھی نہیں مانگا کرتے تھے ولا یت لوب و شایا اللہ تبارک بطالہ آپ حضرات کو بھی لے جائے مجھے بھی لے جائے حج مبرور نصیب فرماوے مکہ معازمہ میں دین منورہ کی زیارت نصیب فرماوے وہاں آپ جاؤ مسجد نبوی کی زیارت بھی کرو روز اطہر کی بھی زیارت کرو <coughs> سمجھا سی تو وہاں جب جانا ہے تو حضرت یاد کر لو یہ بات کہ وہاں پڑھنا ہے تو نے سلام کیا پڑھنا ہے سلام, سلام پڑھنا ہے آج کل مولویوں نے یاد کیا ہوا ہے وہاں پڑھو برلوی تو یہاں پڑھتے ہیں السلاط وسلام کا <تصفح> یا رسول اللہ اور جو موحد ہیں وہ کہتے ہیں جہاں تو نہ پڑھو لیکن وہاں جب قبر مبارک پر حاضری دو تو یہی پڑھو السلاط وسلام علیہ کا <تصفح> یا رسول اللہ سمجھا اصل یہ نکلا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہاں سے حضرت ابن عمر کے بارے میں جو کچھ حدیث پاک میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے چلتے چلتے پڑھتے السلام علیہ کا ایوہن جی اور السلام کا یا ابا بکر السلام علیہ کا یا آبات اور کبھی کبھی غائب کے ساتھ پڑھتے سمجھا السلام علی النبی السلام علی علا ابی بکرن السلام علی عمر کبھی خطاب کے ساتھ اور کبھی غائب کے ساتھ پڑھ کر چلے جاتے تھے سلاد کا لفظ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کیا ہو سلاد کا لفظ ثابت پانچویں صدی کے بعد کے علماء نے لکھنا شروع کیا ہے پانچویں صدی سے پہلے کسی حدیث میں کسی روایت میں یہ موجود نہیں ہے <سؤال> اس لیے والد صاحب رحمہ اللہ یہی بتایا کرتے تھے کہ وہاں جب جاؤ تو پڑھو السلام علیہ کا نبیو السلام علیہ کا یا اب بکر السلام علیہ کا یا عمر بس یہ پڑھو اور چلے جاؤ آگ سمجھا سی ویسے درود شریف جتنا پڑھو اللہ مسل والا وہ بہتر ہے بلکہ والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک لاکھ مرتبہ کم از کم درود پڑھنے کی کوشش کرو مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں رہو تو ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اور مدینہ منورہ جب جاؤ تو کم از کم ایک لاکھ مرتبہ دروشریف پڑھنے کی کوشش کرو اور روز اطہر کی حاضری کے وقت اس وقت السلام علیہ کا نبیو و رحمۃ اللہ وبرکات ہوں السلام علیہ کا یا اباب اکرن السلام علیہ کا یا عمر بن الخطاب اور یا غیب کے ساتھ یا حاضر کے ساتھ جو بھی ہو۔ تو سن رہے ہو اصل وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ سلاد و تصویر میں فرمایا کہ قبرستان جب جاؤ تو سلام پڑھو کیا پڑھو لیکن قبرستان میں مردے بہت سارے دفن ہوئے ہوتے ہیں اول تو ہمیں ان کے نام نہیں آتے اگر نام بھی آتے ہیں تو لمبا کام ہے ہر ایک کا نام لینا اس لیے حضرت نے ہمیں تعلیم فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور کیا کہو بس قبور کہہ کر فارے ہو جاؤ کیونکہ نام نہیں آتے نام آتے ہیں تو لمبا کام ہے ان کو لینا روزہ اطہر جو ہے یہ بھی ایک قبرستان ہے کیا ہے قبرستان ہے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو مقرب ساتھی جو ہیں وہاں مدفون ہیں کیونکہ وہ بھی ایک قبرستان ہے اس لیے جب وہاں جائے آدمی تو وہاں بھی سلام پڑھے لیکن حضرت کے درجے اور حضرت کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت کا نام الگ لے کر مستقل حضرت پر سلام پڑھا جائے اس لیے ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا بکر السلام کا یا عمر ابن لیکن یہ نیت نہیں ہے کہ وہ حاضر ہیں سن رہے ہیں جواب دے رہے ہیں آج تو مولوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ڈاڑی منڈا جائے تو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں ڈاڑی والا جاتا ہے تو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن یہ بات شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لوگ اپنی طرف سے جو بناتے ہیں بنائیں ان کی مرضی ہے قرآن و حدیث میں یہ چیز ہے اب دیکھو حضرت ابن جاتے تھے سلام پڑھتے تھے لیکن اور کچھ نہیں مانگا کرتے تھے بس بات ختم ہو گئی مجن سرف ولادو اللہ ولا کا اس کے بعد واپس چلے جاتے اور نہ زیادہ کرتے اس بات پر ولا یتلبن سَيِّدِ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللہ عَلَيْهِ وسلم او من اے ہل مکرم رضی اللہ تعالیٰ نما شع اور سید العالمین اور حضرت کے ساتھ جس ہونے والے دو مکرم رضی اللہ عنہ ان سے کچھ بھی نہ مانگتے تھے وہ اکرم عمن ضمت البسیتا تو حالانکہ یہ تین بزرگ زیادہ مکرم تھا سارے اس جہان سے جس کو ملا ہے زمین نے اپنی طرف اور زیادہ اونچے لوگ قدر کے چلا گئے منسا رن احاط اجبیل افلاق المحیتا اور زیادہ بلند قدر کے تمام ان لوگوں سے جو احاطہ کر رکھا ہے ساتھ اس کی آسمان موہیتا نے نام ادعا اد فی ہاتی کل حضرت المکرمت روزت المعظمت امر میں ہاں اس مقام پر دعا مانگنا اس حضرت مکرمہ روزہ معذم امرے میں شروع آئے پستا کی تھے صاب گرام دعا کیا کرتے تھے اللہ تبارک مطالعہ سے وہاں پر لیکن مستقبلین نل کی مستقبل کبلے <تصفح> کی طرف دعا کر کے منہ کر کے کس کی طرف منہ کر کے <تصفح> میری طرف دیکھو مدین منورا میں مسجد نبوی کا منہ اس طرف ہے کس طرف ہے کعبہ اس طرف ہے نا مدین منورہ کی طرف ہے اس لیے وہ اس طرف منہ کرتے ہیں ہم تو مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں اور مدینے والے منہ کرتے ہیں کس کی طرف جنوب کی طرف او سن رہے ہو کعبہ <تصفح> اس طرف ہے سمجھا ادھر سے جو لوگ آتے ہیں وہ مب شریفہ اس طرف سے ہے وہاں سے سلام پڑھ کر چلے جاتے ہیں اب وہاں کیا صورت ہے وہاں صورت یہ ہے کہ روزہ اطر کے پلی طرف یا اس طرف کھڑے ہو جاؤ منہ کر لو کعبے کی طرف تاکہ روزہ کو پیٹھ بھی نہ ہو گئے کعبے کی طرف منہ ہو جائے اور کھڑے ہو کر دعا مانگو سمجھ رہے ہو روزہ کے اس طرف یا اس طرف یا مشرقی جانب یا مغربی جانب کھڑے ہو کر دعا مانگو اور منہ کس طرف ہو گئے کبلے کی طرف ہو دیکھو اب تد اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں پر دعا مانگا کرتے تھے مستقبل کبلا منہ کرنے والے قبلے کو ولم بل جردان استقبال القبر شریف ہے اور نہیں وارد ہوا ہم سب سے منہ کرنا قبر شریف کو دعا ببکتے دعا, دعا, دعا, دعا, دعا کے وقت وہ کس منہ کرتے تھے قابل کی منگ کرتے تھے قبر شریف فر منگ کرنا ثابت نہیں آئے آج کل لوگ کھڑے ہوتے ہیں قبر فطر منہ کر کے یوں ہاتھ اٹھائے اب اللہ جانے خدا سے مانگ رہے ہوتے یا اللہ جانے نبی علیہ السلام سے مانگ رہے ہوتے مسئلہ ویسے یہی ہے کہ آدمی قبرستان جب جائے تو دعا مانگے لیکن اگر آگے قبر ہے تو ہاتھ نہ اٹھائے یوں بغیر ہاتھ اٹھائے بلا رفع اے دعا مانگے اور آگے قبر ہے تو اور اگر قبر نہیں ہے قبر کو پیٹ ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہے مالا ہو افضل و منل حالانکہ وہ قبر والا کتا جو ہے عرش سے بھی افضل ہے عرش سے بھی اس کی وجہ کیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عرش سے بھی افضل ہے. روح المانی کی عبارت ہے یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسئلہ تم نے پڑھ لیا ہے کہ جو انسان جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے جو انسان جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہاں پڑھا ہے نا تم نے تو جس جگہ پر نبی علیہ السلاط و تسلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر بھی اسی جگہ سے اٹھایا گیا سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے آپ کا خمیر بھی اسی جگہ سے اٹھایا گیا ہے تو اس لیے چونکہ نبی علیہ السلاط و تسلیم کے جسد ادھر کی پیدا کردہ مٹی ہے اس لیے وہ عرض سے افضل ہے سمجھا نبی علیہ السلام تو ہر چیز سے افضل ہیں بات سمجھ آ ہے اگلی عبارت تمہاری پڑھی ہوئی ہے سمجھا عبارت تمہاری کل پڑھی تھی حضرت شاہ ساتھ رہ مولہ کی عبارت ہے یاد ہے صرف میں جلدی جلدی ترجمہ کرتا ہوں استحانت اور استمداد آلے قبور سے باہر حج کے بادشد جائز نہیں است باہر نہج کے بادشد جس طرح پر بھی ہو جائز نہیں ہے سن دعا منگوانے والا نحج ہے تب بھی ناجائز ہے دعا منگوانے والا نحج ہے تب بھی اور مانگ رہے ہیں اس سے تب بھی یعنی ہر لحاظ سے استعانت جس طرح کی بھی ہو اعلی قبور سے وہ چائے ناجائز ہے چنا کے شیخ عبدالحق در شرم اشکات کے بزبان عربی نبست استمداد قبول اسلام فقت ان کا رحمت ونا مستفاد گردید اسی بارہ شیخ علیہ رحمت وفران سے اس طرح مستفاد ہوتا ہے جو قبور اسلام اس حکم سے جو ممالت اس چانت استمداد مستثنا ہے اس لیے کہ ان کو بدرخ کے اندر حیات ابدی ثابت ہوئی ہے جو دوسروں کو سوائے شو دافی سبھی اللہ کے ثابت نہیں آئے حالانکہ حیات آ جا مماصل حیات دنیا نے حالانکہ حیات آن جا حالک حیات آ جا حیات دنیا نے حالانکہ وہاں کی حیاتی دنیا کی حیاتی کے مماثل نہیں آئے بلکہ آ میں حیات دنیا دیگر است میں حیات آن جا دیگر بلکہ آکام میں حیات دنیا اور ہے اور آکام میں حیات آخرت اور بزخ اور, اور, ہے, ہے, اور ہے, ہے سمجھ رہے ہو <تصفح> بنا برآسنا درست نہیں میں اس لیے یہ اسٹیشن درست نہیں ہے وہ حق حقیہ کے فقہ کا انکار عام ہے کہ از استمداز امبیا از قبور غیر ایشاں امبیا کی قبور سے مدد مانگ جائے یا غیر امبیا سے ہما جائز نہیں ہمار کچھ بھی جائز نہیں آئے سمجھا سر اب خلاصہ عبارت پڑھو والے صبر ملا کی عبارت ہے خلاصہ عبارت یہ کہ قبر والوں سے کسی طرح کی استعانت اور استمداد جائز نہیں امبیا کرام اور اور شعادافی سبیر اللہ کو چونکہ میں حیات حاصل ہے اس بنا پر محدث عبد دہلوی نے قبور امبیا کو اس ممانت استمداد والے حکم سے مستثنا فرمایا ہے لیکن شاہ صاحب نے بذات فرما دی ہے کہ دنیاوی حیات کیا کام آو اور ہے اور برزخی حیات کیا کام اور رہے اس لیے اس حیات کو اس حیات پر قیاس کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیاوی حیات میں جب دعا کرانا جائز تھی تو اس حیات میں بھی دعا جائز ہوگی اور حق یہ ہے کہ انکار فقہ عام ہے قبور انبیاء و غیر انبیاء کسی سے بھی استمداد جائز نہیں بلکہ لاجسما دعا حکم وہمان دعا ہے دیگر آیات قرآن صاف دللت کر رہی ہے کہ مر جانے والوں کو اپنے پکارنے والوں کی پکار کا کوئی علم نہیں کوئی اس لیے, اس لیے اس لیے اسی بنا پر حضرت میں آزم ابو علی فرحت اللہ علیہ کا یہی نظریہ ہے کہ مردہ اس دنیا کے لوگوں کی کوئی بات نہیں سنتا جیسا کہ کو فقہ بے حلفیہ میں مصرح آئے سن رہے ہو انبیائے کرام اور شہداء کو حیات حاصل ہے لیکن وہ حیات اور ہے اس کے احکامات دنیا کی حیات کے احکام اور ہیں اس حیات کے کی احکام کیا اور ہیں اب یہ عبارت پڑھو غالمہ مبوحنی فتح القبور علیہ صلاح دیکھا امام ابو نمل نے انسان کو جو نیک لوگوں کی قبروں پر آتا تھا وہ جو و سلام پڑھتا تھا و جو خاطب اور مخاطب ہوتا تھا وہ یہ تو اور بولا کرتا تھا اور کہتا تھا یا قبر والو حل من خیر خبر آیا تمہیں کوئی خبر ہے وہ عندکم من اثر تمہیں کوئی علم ہے انیتا تو گمن کہ میں کئی مہینوں سے تمہارے پاس آ رہا ہوں اور تمہیں بلا رہا ہوں مہینے ہو گئے میں آ رہا ہوں اور بلے سوالی من کم دعا اور میرا سوال تم سے صرف دعا ہے چاہے اور نہیں ہے سوال میرا تم سے مگر صرف دعا کہ میرے لیے اللہ پاک سے دعا کرو میرا فلانا کام ہو جائے فہل درائے تم امغفل تم بس آیا تم جانتے ہو یا جا تم بے خبر ہو میں تمہیں کوئی پتا بھی ہے کئی مہینوں سے میں آ رہا ہوں اور تمہیں بلا رہا ہوں سن رہے ہو امام صاحب نے پوچھا سامیا بس سن لیا بونے برہم بولا نے یقین جو کھاتے بوما لجا بولا کا جواب بھی دیتے ہیں یا نہیں کال اللہ کہنے لگا نہیں آپ نے ہمارا سو کن لکھا تارے بت ادا کا سو کل کا سو مانا تو لانت ہوتا ہے کیا مانا ہوتا ہے دوری ہو اللہ کی رحمت سے تیرے لیے مٹی والے ہو ہاتھ تیرے مریں شالا تارے بتی ادا کا کا مانا مرے شالا ہاں مٹی والے ہو ہاتھ تیرے یعنی مر جائے خدا کرے سمجھا کئے فات جواب کس طرح کلام کر رہا ہے تم ایسے اجسام کے ساتھ جو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے بلا یمن کو اور کسی چیز کے مالک نہیں ہیں بلا یسما سوتا بلا اور نہ کوئی آواز سنتے ہیں اور حضرت نے اجازت پڑی بما تب مسن قبور اور نہیں ہے تو سنانے والا ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں الغرائب جی تحقیق ال مذاہب نقل از تفہیم المسائل سمجھ رہے ہو سو رہے کا بھرا ٹھنڈا پانی بات ختم ہو گئی ہے اب اور سوال ہے تم کہتے ہو کہ قبر والے سے مدد نہ مانگو ایک حدیث ہے کیا ہے ایزا تو حر تم فل عمور القبور اذا کمبل قبور ہے ایزا تو حیر امور ہے فالح جب تم معاملات میں حیران ہو جاؤ تمہیں ان سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو قبر والوں سے مدد مانگو کن سے مدد مانگو معلوم ہوا قبر والے سے مدد مانگنا اب پڑھو سوال حدیث مذکورت الزیل کا کیا جواب ہے اذا تو حیرر تم فل امور فال اوکال امور فسطین وہ بھی آل قبور جب حیران ہو جاؤ تم معاملات کے اندر یا فرمائے جب اندھا کر دیں تمہیں معاملات تو بس مدد مانگو تم اہل قبور کے ساتھ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قبروں سے استمداد جائز ہے استمداد کیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں یہ ڈھکوسلا ہے حدیث نہیں یہ چاہے یہ من غلط جالی مکولہ ہے اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے پڑھوا ماخذ وہ آزم امن ظال کر نم یہ صاحب قبور بڑا شرکت سے یہ ہے کہ طلب کرتے ہیں سابل القبور سے شفائے مریض اگنائے فقیر رد ظال اور آسان کرنا ہر مشکل چیز کا بھم شیاتی اور ان کے شیاتی ان کو وہی کرتے ہیں حدیث ازا آیت کمول کموری آیت کمل امور آخری بہ و حدیثن مفت رسول اللہ بہو حدیثن مخترن رسول اللہ ہے اور یہ حدیث ہے جو گھر لی گئی ہے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اجماع بے اجماع رفین بے حدیث اجماع ہے ان لوگوں کا جو حدیث پاک کو جانتے ہیں جی فرماتے ہیں لم جربائے اور کو تو حدیث موت میں سے کسی ایک میں نہیں پائی جاتی نبی ہو حارم کہا کہ منا فرماجیہ نبی علیہ السلام نے بنان کبور سے مساجد اور رانت فرمائی یہ اس کام پر سے تصور کیا جا سکتا ہے نبی علیہ السلام سے امر بالاستیانت اسانت اور طلب کرنا صاب کبور سے بہتان عظیم کہا تھا بہتان عظیم ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے سمجھ رہے ہو سی روحل مانی کے جلد چھ سوا ایک سو ماخذ نمبر دو شاہ صاحب کی عبارت ہے این حدیث کال مجاورانست حدیث یہ حدیث مجاوروں کا قول ہے برائے اخذ نظر و نیاز قبور بر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اشترا کر داند نظر و نیاز قبور لینے کے لیے نبی علیہ السلام پر انہوں نے جھوٹ بنا لیا ہے در کتب سے آئے حدیث اصل نزارت کتب سے آئے حدیث کے اندر اس کی اصل نہیں ہے علماء محدثین اور صوفیاء محققین جو جامع علوم ظاہر باطن تھے فرمایا انہوں نے کہ یہ جی حدیث اذا ایتکم الامور فعليکم باصحاب القبور اور حدیث لو حسنہ سناد حکم سنوب ہجر لنفاو موضوعات و مفتریات گور پرستان مقابریا است موضوعات و مفتریات گور پرستان مقابریا است یہ بنائی ہوئی قبر پرست جو ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے برائے جلب منافع اخترابر پیغمبر کردان منافع حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام پر انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا ہے سمجھے باسی البلاغ المبین صبح دو سو پچپن ہے بس یہ شرک فی آ کی بحث مجمل ختم ہو چکی ہے میں نے کہا تھا عبادت تین قسم ہے زبان کے ساتھ بدن کے ساتھ اور زبان والی عبادتوں کا پہلا قسم شرک فی آ وہ ختم ہو گیا اب زبان والی عبادت کی دوسرا قسم ہے شرک فیل حلف شرک ہے اصطلاحات میں حلف کی بحث آئی تھی میں نے کہا تھا مسئلہ الہ میں بحث آئے گی وہ آ رہی ہے بزرگوں یوں کر کے مزے کے ساتھ بیٹھے ہو مطالعے میں مصروف ہو اوپر دیکھو میری طرف توجہ جو کرو شرک فیل حلف کا ذکر کر رہا ہوں حضرت اللہ پاک کے علاوہ کسی مخلوق کی حلف اور قسم کھانا اس کی دو صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں پہلی صورت ہے جسے حلف حقیقی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سمجھو بات حلف حقیقی کیا ہے اللہ پاک کے علاوہ کسی نوری ناری خاکی مخلوق کے متعلق شرک یا عقیدہ قائم کر کے کیا شرقی عقیدے سے کیا مراد ہے پھر وہی بات آ گئی علم معافو الاسباب قدرت مع فوکل اسباب ہاں شرک عقیدہ اسی کو کہتے ہیں اللہ پاک کے علاوہ کسی مخلوق کے بارے میں شرکی عقیدہ قائم کر کے یعنی علم معا فوکل اسباب اور قدرت عقیدہ رکھ کر اس کے نام کی حلف اور قسم کھائی جائے اس کے نام کی حلف اور لیکن اس اعتقاد کے ساتھ سمجھو غور کرو اس اعتقاد کے ساتھ کہ اگر کہ وہ ہستی عالم الغیب ہے قدیر علا کل شین ہے میں نے اس ہستی کے نام کی دوٹھی قسم کھائی تو اس کو پورا پورا پتا ہے وہ میری جان مال میں نحوست ڈال دے گا اور مجھے تباہ و برباد کر دے گا اگر میں اس کے نام کی سچی قسم کھاؤں گا اور پھر اس کو پورا بھی کروں گا تو چونکہ وہ عالم الغیب ہے اس کو پورا پورا علم ہے وہ مجھ سے راضی ہوگا مجھ سے خوش ہوگا میری جان مال میں برکتیں ڈال دے گا اس کا نام ہے شرک فی الحل چاہے اور جناب من یہ کام جو ہے یہ اصلی شرک اور حقیقی کفر ہے اصلی شرک اور وہ بولو صحیح اصلی شر ہوئے حقیقی کفر ہے آئے. کتنی قسم آو قولی اور فعلی قولی یہ ہے کہ کہا جائے کہ فلاں پیر کی قسم کھا باللہ کہتا ہے مجھے محبوب سبحانی کی قسم اور سن رہے ہو مجھے معین الدین اجمیری کی قسم مجھے نبی علیہ السلام کی قسم یہ ہے حلف اولی کیا ہے فیلی حلف کیا ہے پھیلی جا کہ اسے کہا جائے کہ تو بزرگ کے مزار کے تالے کو پکڑ کر تو کہہ دے ہم تیری بات مان لیں گے بزرگ کے مزار پر یہ سامان رکھتے ہیں تو اٹھا لے ہم مان لیں گے تیری بات یہ بھی حلف ہے اور یہ حلف کون سا ہے فیلی ہے کون سا ہے ان دونوں صورتوں کا یہ حلف قولی یا فیلی ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ یہ حلف اٹھانا کسی مخلوق کے لیے اس مخلوق کی عبادت کرنا ہے اس مخلوق کی کیا کرنا ہے قسم کھانے والا عابد بن جائے گا اور جس کی قسم کھائی گئی وہ معبود بن جائے گا اور ہلف جو ہے یہ عبادت بن جائے گی یہ کیا بن جائے گی اور یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے اور یہ اصلی شرک اور حقیقی کفر ہے اور یہی کام تھا ابو جہل ابو لہب والوں کا وہ بھی اپنے بزرگوں کے ناموں کی قسمیں کھایا کرتے تھے اسی عقیدے کے تحت سن رہے ہو آپ پڑھو اگلے سفے پر آ جاؤ سفح نمبر بیس مذہب مشرقین پڑھ رہا ہوں مذہب مشرقین اور بے نہیں یہی مذہب تھا مشرقی نے مکہ کا کہ شرکیہ قیدہ کے ماتا اپنے معبودوں کی خوشنو جیور تھا جو ہی کی خاطر ان کی قسمیں اٹھاتے تھے اور ان سے ڈر کر نہ ان کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتے اور نہ ان کی قسموں کو توڑتے بلکہ اپنے مخالفین کو بھی اپنے معبودوں کی حلف اٹھوا کر یقین کرتے تھے اور سن رہے ہو ماں حضرت شاہ رحم و اللہ لکھتے ہیں ان معظمت اور ان شرکوں میں سے ایک شرک یہ بھی تھا کہ وہ تھے عقیدہ رکھا کرتے تھے چند لوگوں کے بارے میں کہ ان کا نام جو ہے باعث برکت اور تعظیم والا ہے وہ کان ان حالفہ بسماحم اور عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ ان کے ناموں کی کسم خانہ للکا زیب جھوٹھی جستو ہر من فی مال ہی مستحق ہوتا ہے بندہ محروم ہی کا مال و احال کے اندر پس نہ اقدام کرتے تھے اس کام پر یہی جی وجہ کہ تھے وہ قسمیں اٹھوایا کرتے تھے نے دشمنوں کو بھی اسماعی شورا کی کیام ہو انزالے کا تو اس سے منع کر دیے گئے اسے ماخذ نمبر دو نبی علیہ السلاۃ و تسلیم نے نبوت سے پہلے ایک آدمی کے ساتھ سودا کیا کوئی تجارت کی اس کے ساتھ حضرت کا کوئی اختلاف ہو گیا تو اس نے کہا کہ تات کی قسم کھا تو میں تیری بات مان لوں گا نبی علیہ السلام کو اس نے کہا کہ تات کی قسم کھا تو میں تیری بات آپ نے سمجھا میں کسم کھاؤں لات اسا کی میں تو ان سے گزرتا ہوں تو منہ بھی موڑ لیتا ہوں ان کو دیکھتا نہیں ہوں سونے ہو اب پڑھو سم ابا سے اس کے بعد بے حضرت نے کوئی اسباب فباقہ بہن ہوا بین رجل تلاحل حضرت کی اور اس جوان کے درمیان جھگڑا ہو گیا فقال الستا اس جوان نے حضرت کو اہلفی اللہ قسم خات اللہ تو زا کی فقال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرما ما تو میں ان کی کبھی قسم نہیں کھائی وہ اور بے شک میں البتہ گزرتا ہوں تو منہ مو لیتا ہوں میں ان سے فقال الرجل رجول کا تو پھر جو میاں بات تیری موت بر ہے تب ابن تب جلد ساد جلدا ایک سمجھا سی اب حکم حلف حقیقی سنو نیچے پڑھو مذکورہ نظریہ کے تات کسی غیر اللہ کی حلف اٹھانی یا اٹھوانی اس کی عبادت کرنا ہے اور اس کو الہ بنانا ہے اور شرک حقیقی ہے نجری تحدیدی نہ زجری ماخذ نمبر اول ابن عمر رضی اللہ عنہ نما ساما جلن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جوان سے سنا اللہ کسم ہے کابے کی کس کی قسم ہے کعبے کی قسم ہے فقالا تو من نے فرمایا نہ قسم کھاؤ غیر اللہ کی سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اللہ سے سنا تھا فرماتے تھے من حال بغیر اللہ فقد کا فرا فقد جو انسان غیر اللہ کی قسم کھائے گا وہ کافر ہو گیا اور کالا اشرک یا فرمایا مشرق ہو گیا حاد حدیسن حسن یہ جی حدیث حسن ہے ترم دی شریف حاکم ماخد نمبر دو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا نبی علیہ سلاۃ و تسلیم سے کلو جمی نہیں جو لفہ اللہ ہے شرکن ہر وہ قسم جو قسم کھائی جائے ساتھ اس کی اللہ کے سوا وہ شرک ہے کیا مستدرک ماخذ نمبر تین انبی حرالت رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ انسان جو قسم کھاتا ہے کہتا ہے اپنے حلف کے اندر بلا ول عزا تو چاہیے اسے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ کیا کہنا چاہیے میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں آل عزا کی دو صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ بندہ لا عزا کو مشکل کچھ حاجت روا سمجھتا ہے علم ما فوق الاسباب قدرت ما فوق الاسباب کا نظریہ رکھتا ہے اور قسم کھاتا ہے سمجھ رہے ہو اس صورت کے اندر تو وہ ہو گیا مشرق اور کافر کیا ہو گیا اس لیے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھ کر دوبارہ اسلام قبول کرنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر دوبارہ نکاح کی بھی تجدید کرنا ہے نکاح کی بھی سمجھ رہے ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان پہلے مشرق تھا شرک سے ابھی ابھی توبہ کی ہے اسلام کے اندر آیا ہے اور وہ قسم کھانے کے لیے کہہ رہا تھا بلا ہے کیا کہنا چاہتا تھا اللہ کا نام لینا چاہتا تھا سابقہ عادت کی بنا پر قدرتی زبان پر آ گیا بلا کیا گیا ہے بلا, بلا ارادہ کیا کہا بلا, بلا ارادہ صبکت لسانی سے زبان پر لات کا نام آ گیا تو پھر لا الہ الا اللہ کہنا مستحب ہے ہاں وہ یہ ہے کہ چونکہ کلمہ شرکیہ زبان پر آ گیا تو زبان پر پھر کلمہ توحید کو لایا جائے ورنہ اگر وہ لا نہ پڑھے تو کوئی حرج والی بات ہے سب کا لسانی ہے بات سمجھ نہیں ہے اب پڑھو عبارت شام سال علامہ محدید عبد الحقیل بھی فرماتے ہیں یا تو میرے لو ان کو مانا کا احتمال رکھتی ہے یہ بات یہ کہ ہو مانا اس کا کہ سبکت کر چکی ہے زبان اس کی تو پرچا یہ تدارک کرے اس کا کلم ہے توحید کے ساتھ کیونکہ یہ حقیقی کفر تو نہیں ہے لیکن سورت کفر آئے وہ اللہ اور اگر نہیں بس اگر ہے وہ بر ارد تعظیم کے تو فو کفرن و ارتداد یہ کفر و ارتداد ہے جا جب الدوانو بدول فل اسلام ہے وا جب ہے واپس آنا اس ساتھ داخل ہونے کے اسلام کے اندر کلم کے ذریعے کس کے ذریعے لمعات چرا مشک میری طرف دیکھو یہ حلف کا قسم اول تھا حلف حقیقی جس کو کہا جاتا ہے کیا جا کہا جاتا ہے اور دوسرا قسم حلف سوبری حلف سوبری یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کو عالم الغیر غیر اللہ کو اور مختار کول نہیں سمجھتا یعنی علم معاف ل اور قدرت ما فوق اسباب کا نظریہ نہیں رکھتا یوں ہی وہ قسم کھاتا ہے باپ کی بیٹے کی استاد کی وغیرہ تو یہ قسم شرک تو نہیں ہے اس لیے کہ شرکیا عقیدہ نہیں ہے شرک نہیں اس لیے کہ شرک عقیدہ نہیں ہے علم معوق اسباب اور قدرت ما فوق اسباب کا البتہ یہ حرام ضرور ہے کیا ہے حرام ضرور ہے عبد القدوس باروں میں پکھے کوئی بندہ چلے ہی کھڑے چلے نس بلا بند کیتے نس کون ہے بندہ سمجھائی جی یہ حالف جو ہے یہ شرک نہیں کفر نہیں اس لیے تو شرکیہ لیکن غیر اللہ کے نام کی قسم ہے یہ حرام ہے ناجائز اور حرام ہے اب پڑھو ماخذ نمبر اول پڑھو آنا بھی حرض رضی اللہ تعالی انو نظر آ رہا ہے جی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلیف ہاتھ گم نہ قسم میں کھاؤ تم اپنے باپ دادوں کی اور نہ اپنی ماؤں کی اور نہ داد کی اور نہ قسم میں کھاؤ تم مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کی جی سن ہو جی جی نہ شریف کی بارت ہے حدیث ہے ماخذ نمبر دو وہ اور اس سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ پاک من کر رہا ہے تمہیں جو کہ قسمیں کھاؤ تم اپنے باغ دادوں کے ناموں کی من فل عالف بلّہ ہے وہ انسان جو ہے قسم کھانے والا پس جائیے قسم کھائے اللہ پاک کے نام کی اور چپ کر کے پھرتا رہے یہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا چپ کرے سمجھا غیر اللہ کے نام کی قسم جائز نہیں ہے میری طرف دیکھو قسم حضرت اللہ پاک اور اس کی صفات اللہ اور اس کی صفات کے ساتھ قسم کھانا جائز ہے رحمان رحیم وغیرہ قرآن پاک کی قسم بھی جائز ہے قرآن پاپ کی قسم بھی کیا ہے کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے کیا ہے, ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے اس لیے قرآن کی قسم کھانا چاہے جائز, جائز ہے باقی باپ کی بیٹے کی رزق کی قسم باپ کی قسم بیٹے کی قسم یہ سب ناجائز اور حرام ہے تھام سال پڑھو اے مسال اے یعنی آبا کا ذکر بطور مثال ہے ان الراد نہ یہ غیر پس ہے بے شک مراد منع کرنے سے غیر اللہ ہے مطلق آبا ہو اور خاص کر دیے گئے آبا باپوں کو خاص طور پر ذکر کیا گیا لینا ہو کانا عادت ہے کیونکہ تاکہ وہ تھی عادت بیٹوں کی بیٹا اپنے باپ کی قسم کھایا کرتا ہے اس لیے منع کر دیا گیا ماخذ نمبر تین علامہ شامی فرماتے ہیں ان الحالف ب اس میں ہی اعلیٰ صفاتی مکرون اللہ کے نام اور اس کی صفات کے علاوہ قسم خانہ مکرو تعلیمی ہے جس طرح کے سراعت ان ذکر اس کو نبی نے شرح مسلم کے اندر بلکہ ظاہر کلام مشائق ہمارے سے یہ ہے ان کو ان کے قسم کھانا غیر اللہ کی کفر آئے ان کا نب اعتقاد یا نو حلفا جب البروبی اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ ایسی قسم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے اور حرام ہے اگر ہو بغیر اس اعتقاد کے جس طرح کے سراہتن ذکر کے اس کو بعض فضلانے آنے ہر آ گیا نہ صحیح اگر شرکی عقیدہ ہے تو شرک کو کفر ہے شرکی عقیدہ نہیں تو شرک و کفر تو نہیں لیکن حرام ضرور ہے ماخذ نمبر 4 مولا علی قاری رحمۃ فرماتے ہیں و یقرؤ الحلف بغیر اسماء اللہ و صفاته برابر ہے قسم اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے علاوہ سوا ان فی ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم و الكعبۃ و الملائکۃ برابر ہے اسلام کے اندر اس بات کے اندر نبی علیہ السلام اور کعبہ اور ملائکہ اور کعبہ نبی علیہ السلام کی قسم بھی حرام کعبے کی قسم بھی حرام اور ملائکہ کی قسم بھی حرام سمجھا جی اللہ عبداللہ عزیز رحم اللہ لکھتے ہیں تو ان بِغَيْرِ اللَّهِ سم حَرَامٌ پس بے شک قسم کھانا اللہ تعالی عالبہ کسی ذات کی حرام آئے نبراس صفحہ تین سو بارہ بعض علماء یہ سوال ہے اب سوال یہ ہے کہ فقد کافرا اوکالا کا والا حکم جو ہے وہ آپ نے فرما کے غیر اللہ کے نام کی جس نے قسم کھائی وہ کافر ہے یا مشرق ہے یہ حکم تکفیری جو ہے یہ ڈرانے کے لیے ہے اور حقیقت کفر نہیں ہے یہ ڈرانے کے لیے ہے اور حقیقت کفر نہیں ہے الجواب یہ حقیقی کفر ہے اور ڈرانے کے لیے نہیں ہے حقیقی کفر ہے اور سمجھا ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں بلکہ یہ حقیقی کفر ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے یہ غیر اللہ کی کیا ہے ہاں شاہ صاحب رحم اللہ عبادت پر ہو ماخذ وقت رہو بادل مفسرین علا مان تغلیز تشدید ہے بعض مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے مان تغلیز تشدید پر بلا اکول و بزالے لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں ان نمل مراد دل زمین المنعقد اول جمین الغموس میرے یہاں مراد جمین منعقدہ اور زمین قموس اللہ کے غیر کے نام کے ساتھ اللہ قائد مذ کرنا اوبر اس عقیدے کے جو ہم ذکر کرائے یعنی علم معاف اسباب اور قدرت معاف ہو گل اسباب سن رہے ہو سوال ہے کہ امام بخاری اور امام ترنظیر مولانا دے حکم کو زجر پر محمول <سؤال> کیا <سؤال> ہے جس پر معمول کیا ہے نظر پر پھر اس کا چاہ جواب ہے میری طرف دیکھو اب میں سمجھا دوں بات اصل بات ایک اور ہے کہ حال کی کتنی صورتیں ہیں ایک حالف حقیقی دوسرا حلف سوبری حالف حقیقی حال حال وہ ہے جس میں غیر اللہ کو عالم الغیب اور مختار کو سمجھے بندہ علم ما فوق الاسباب اور قدرت اور حلف سوبری وہ ہے جس میں یہ جی عقیدہ اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ حلف حقیقی غیر اللہ کی اٹھانے والا مشرق ہے یا نہیں ہے کافر ہے یا نہیں ہے نا اس میں اتفاق ہے جمی علماء کا کہ وہ حقیقی کافر ہے تو کیا ہے البتہ یہ ہے کہ حدیث کے مصداق میں اختلاف ہو گیا کہ حدیث کا مصداق حلف حقیقی ہے یا حلف سوبری ہے حلف حقیقی ہے یا حلف جنہوں نے حدیث کا مزدا حلف حقیقی کو بنایا انہوں نے کہا کہ یہ شرک بھی حقیقی ہے جنہوں نے حدیث کا مزداق حلف حقیقی کو بنایا انہوں نے فرمایا یہ شرک و کفر بھی کیا ہے حقیقی ہے اور جنہوں نے حدیث کا مزداق حلف سووری کو بنایا انہوں نے کہا کہ یہ کفر بھی سووری ہے بات سمجھ آئی ہے اب دیکھو فام سال نمبر وال پڑھو محدس عبد فرماتے ہیں با تحقیق حکم کردان کو با کفر کسے کے سوگند خورد باپی پیدار نظر آ رہا ہے ہاں غور کرو ب تحقیق حکم کیا ہوا ہے بادشاہ نے اس انسان کے کفر کا جو اپنے باپ کی نام کی قسم کھاتا ہے لیکن وہ شاید کے عام بر تقدیر باشد شاید کے یہ اس صورت پر ہے کہ اطکاج کو نت میں آبارہ کہ اپنے باپوں کی تعظیم کرتا ہے علم ما فوکل اور قدرت ما فوق اسباب کے ذریعے وہ شریف گردان ب بتعظیم خدا اور ان کو اللہ کی تعظیم کے اندر شریف کرتا ہے وہ اللہ اگر تعظیم اور شرکت کا کیجا نہیں ہے تو حرمت و کرات باقیات تو حرمت اور کرات اس قسم کی باقی ہے پھر شرک نہیں اور صرف کیا ہے حرام ہے صرف کیا ہے ہاں فارم سلو نمبر دو اب اگر یہ سوگند خوردن و موزا اگر لات ازاقی کو قسم کھانا بدریقے سب کت لسانی اور عادت جہلیت ہے تو اس کا تدارک کلم توحید کے ساتھ کر لیا جائے بوجہ ہونے اس کے صورت کفر کی امر مستن ہے اور ظاہر یہ کہ مراد بھی یہی ہے ورنہ تو اگر ارادہ تعظیم کا ہوگا کفر و ارتداد اور سریت تو اس کا کفر و ارتداد سریع ہے واجب بدر آمدن در اسلام اس سے واپس آنا اسلام کے اندر جو ہے وہ واجب ہے ہے؟ آخری سوال کہ اگر غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا ناجائز اور حرام ہے اگر غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا تو اللہ پاک نے پرانے پاک میں غیر اللہ کے نام کی قسمیں کیوں کھائی ہیں جی جگہ جگہ آیا ہے خاص طور پر آخری پاروں کے اندر ول آدے یاتے پھل مورے فلم گی راہتے ونہ گراتے وننا شتاتے مرد. بھی فساب اور بھی بس سما ذاتل ہے نہیں ہے بل ارد ذاتے سدے ہے نہیں ہے ساری قسمیں ہیں یہ قسمیں اللہ نے کیوں اٹھائی ہیں، خیر سمجھے نا اس کے دو جواب ہیں کتنے جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جائز یا ناجائز یہ مخلوق مکلف کے لیے ہے کس کے لیے ہے اللہ پاک کسی چیز کا مکلف اس کی مرضی جو چاہے کرتا رہے اس سے کوئی پوچھنے والا یہ حکم کے قسم کھانا شرک ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے یا فلانا ہے یہ سب کس کے لیے ہے مخلوق کے